بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا فرین والی نہ علی من حکیم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیل اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل الله لرجل من قلبین في جوفه وما جعل ازواجكم اللائتواحرون منهم ابناءکم کم وا جم ابنا اکم ذالکم الحق کم وقول الحقیل خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے ادر آبا ہوا اکو فإن فلم تعلموا آبا اقوان کم فدین و مو کم ولی کم جناخ فیم تمی و تم مدت کلو کم و کا نفو مومنو لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گنا نہیں لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے اولا من بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين إلا أَن تَفْعَلُوا إِلَّا أَن تَفْعَلُوا افالولہ اولی ذلك في پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے وَإذْ أخذنا منن نبیین میثاقہم و منک و من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم و اخذنا اور جب ہم نے پیغمبروں سے اہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور اہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جنود اللہ مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے اِذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذ زاغتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِدِ وبلغت جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر حلائے گئے وَإِذْ یقول الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعو ویستأذن فریق منہم النبی یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورت ان یریدون الا فرارا اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگے اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے قل من الذي ان اراد بكم کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم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 لم تمہارے بارے میں دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو خدا نے ان کے آمال برباد کر دیئے اور یہ خدا کو آسان تھا یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وئن یأتی الاحزاب یودو لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائیکم وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا إِلَّا قَلِيلًا خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئی اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گماروں میں جا رہے اور تمہاری خبر پوچھا کریں اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم لقد کا نقم فی وسول اللہ عسوت الحسنت المنگ کا نا یو جول یوم لمنگ کا نا یو جول یوم تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی اُس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کسرت سے کرتا ہو وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی من نحبه من ينتظر وما بدلو مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شا ااو يتوب عليهم ان الله كان غفور رحیم تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے و ورد اللہ الذین کفروا بغیرہم لم ينالو خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا اور خدا طاقتور اور زبردست ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ کتاب میں سویاسیم وفی کلو بہم و کد ففی کلو بہم فری قطلون و تقسی فری قو اور اہلی کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے وا ورثکم ارضہم و دیارہم واموالہم وارضاً لم تطؤها وكان الله على كل شيء قديرا اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو بارش بنا دیا اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا پلی ازواج کا ترید نیا تد دنیا وزی ن الدنیا فتح فتعالین سَرَاحًا جَمِيلًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ ول وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خاستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں وَإِن و ع تری نواہ رس وداول نواحد مخصن اج و نویم اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور آقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے یا نساء النبی من بو افلا العذاب یو بو العذاب اللہ فی و دد علی کا علم اے پیغمبر کی بیویو تم میں سے جو کوئی سریح نا شائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی اور یہ بات خدا کو آسان ہے وہ میں کن لسولی و تمل صالح و تمل صالح اجرا مروت نی و آتد نالہ رز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 فلا تخضعن بالقول قلبه قلبه وقل قولا معروفا اے پیغمبر کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو کرولا انما يريد عنكم الرجس اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچھ دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے وَاذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک خدا باریک بھی اور باخبر ہے ان مسلمک می نول مکما تل کو نیتی نول والالصَّابِرينَ والصَّابِاتِ وَخاشِعينَ وَخاشِعَاتِ وَْمُتَصدَدّقين وَْمُتَصَدِّق وَْمُتَصَدّقينَ وَْمُتَصدَدّقاتِ وَصَّ إِمينَ وَصَّائماتِ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 اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور کسرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضا اللہ ورسوله امراً ان يكون لهم الخیارة من امرهم ومن ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سریح گمراہ ہو گیا وہ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ الله وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَا لِكَيْ على يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ نَفَرًا وَكَانَ أمر الله اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی بی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا ما سنت اللہ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقُدُورًا پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھیر چکا تھا اَلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحْدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور جو خدا کے پیغام جوں کے توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے مَا كَانَ مُحَمَّ مدن ابا بیک ان عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے یا یادین دکھیو اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو وہ سب خوب اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو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 کریم جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا توحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے یا وَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن کبھی اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے وکیلا۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کا کافی ہے یا منو ادا نہ اذا نکحتم المؤمنات ثم پل کو تم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 تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو یا ایہا نبی انہا احللنا لکہ ازواجک اللہ تی آتیت وما ملکت یمینک وما ملکت یمینک من اللہ علئی کا وہ بنا کناتی عمتی عمک و بنا تی عمتی خولی کناتی خولا تیلاتی ہوں نماک وم وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِذَا أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیئے ہیں حلال کر دیئے ہیں اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں سب حلال ہیں اور کوئی مومن عورت اگر اپنے پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے بشرتے کے پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں وہ بھی حلال ہے لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہی کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں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 ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحسن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في وكان اللہ علیماً حليماً اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی بی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے اور خدا جاننے والا اور برد بار ہے لاس من, من ازواج ولو آج بسن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 اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے یا منولا تدلو بو تن لم علاوہ کن ادا دئی تم وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْجِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْجِي مِنَ الْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِمَّا وَرَاءَ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا, ولا أن تنكحوا مومنو پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو. یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور تم کو یہ شاع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو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 آب ولا ہند ولا ابنا ولا نوالا ولا ہن والا اخوان ہن واتیب نخ واتی نولا نس نلا مع ملک متتی نو ایو ہ على کل شہ شہید عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گنا نہیں اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے نہ اپنی قسم کی عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے اور اے عورتوں خدا سے ڈرتی رہو بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے ان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرة واعد لہم عذابا جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لانت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے زلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے والذین یعذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبو فقد احتملو بہتانا وعثم مبینا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 ذَلِكَ أَدْنَا أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے موہوں پر چادر لٹکا کر گھونگٹ نکال لیا کریں یہ امر ان کے لیے موجیبِ شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو عیزہ نہ دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے لئن لم ينتہی المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمغجفون فی المدینة لنغرینک بهم لنغرینک بهم ثم لا فيها إلا قليلا اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن ملعونین اینما کتلو تک تیلا وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے سنت اللہ خلو من قبل تلاہ ہی تبدیلا جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے اور تم خدا کی عادت میں تبد تبدل نہ پاؤ گے یس السا قریبا لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو اِنَّ اللَّهَ لَعْنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا بے شک خدا نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے خالدین فیہا ابدا لا يجدون ولیا ولا نصیرا اس میں ابد آباد رہیں گے نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار اپانوس جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے سبیلا اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا اے ہمارے پروردگار ان کو دبنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر یا ایہا الذین آمنوا لا تکونو کالذین آذوا موسیٰ فبرعہ اللہ مما قالوا جی ہومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے مورسا کو ایب لگا کر رنچ پہنچایا تو خدا نے ان کو بے ایب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے یا مومنو خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وہ تمہارے سب آمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا ان نا عوضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے